I love the moon. a صلى الله يا رسول يا خليل الله الصلاه والسلام على الوعش يا قد من وعلى اله وصحبه يا اشفاعه يا رسول الله يا مقيم الصليم من الله السلام عليكم ختم دے اندر اندا ناجیف دے دل دماغ زبان نگاہ فتح محفوظ فرماوے اور نرس و شاطان دتنیا تو اپنی دانی پناہ فرماو ر گرامی منڈی فیض آباد کی اس مرکزی جامع مسجد کے اندر اس جلسے کا اہتمام کرنے والے جناب محترم محمد اللہ دتہ صاحب حاجی محمد برکر صاحب اور ذوالفکار صاحب دیگر معام حضرات حاجی محمد یوسف صاحب اس طرح کے دوست آباد میں اس جلسے منعقد کیا اللہ شان سب کا خدمت نی بارگاہ دے اندر شرف قبول پا فرماوے اور جتنے حاضرین نے وردے یہاں کی آتمت سونی فرماوے اور تمام امت مسلمان دال کے اتنے رہنو کرم فرما دے از نے گرامی اشتہار دلسے عمام معلوم جناب میں دیکھا دور حاضر کے فتنوں کے اسباب اسباد معتہائی اہم ہے میں اج تو کئی سال پہلے تینا موضوعات دو بڑے مفصل خطابات کر چکے وا ملک دو کے پولی ارزر وہ کیسر کی شکل چلتے ہیں اور الحمدللہ جو حقیقت و حال ہے سی اللہ حج اللہ شان رو نے خاجدان چشت اور اوس پاپ میرا سب کا اسی طرح بیان بھی توفیق عطا فرمائی میں جناب دسان قرآن دس موغ میں بیان بھی کرنابک واسطے یہ چاشنی والی تقریر اور گفتگوی کہ جس سان اپنے دین کے چلنے کا جذبہ پیدا ہونا توفیق اللہ بلا ہلالیم جو خطا ہوگی غلطی ہوگی وہ میرے نفس کی طرف ہونی اور جو صحیح اور درست بات نکلے گی وہ میرے مولا کی طرف ہونی گرمیانی قرآن رب کا قدیم کلام ری دنیا تو ایک پاس ہے، اس قرآن میں وہ حالات نہیں چڑے جڑے جنت دو جان تو بعد ہونے اس کلام مجید میں اللہ تعالی نے جدو اپنے پاک محبوب سرکار پر پورا فرما سبحان اللہ اول تو آخر تک قرآن پورا ہو گیا ہے اس وقت رب کے پاپ محبوب میں ساری تعینات ذرے زرے کا زر علم عطا ہو گیا ہے سبحان اللہ اس قرآن مجید واسطے نام تو یہ مت سمجھنا کہ قرآن حکیم تو کسی دور کی کسی زمانے کی رہنمائی نہیں ملے گی نہ لوکاں دی اقل کاسر ہو سکتی اکل کتا ہو سکتی سمجھت کمی ہو سکتی ہے کلام مجید دے کسی دور دارے <تصفح> بیان دی کمی نہیں ہو سکتی پورا کچھ سمجھا لیکن صرف سمجھن واسطے مولا تعینات والی اکھ تقل چاہیے رب سمجھاوے کلام جو ہے وہ سمجھاے گا تو سمجھ آئے گی نا جی بولی ہے جا کلام جڑ اگر گا تو گل سمجھ آئے گی نا تو وہ صرف سمجھا ہو دل نو جڑے کامل پر نہیں بندے نو قرآن کوئی سمجھ نہیں دیا ایوا سے ڈانگا مارتے رف سمجھ آران آدل بت را دسنا گل سمجھ ل دسیا تو سب نے رب سونے راہ را دسیا پر وسی قسم دسیا سارے ہر قسم دس دیا راہ چنگا کیا مباح تباہی کا جی یہ تو بادی کا جی یہ بچن کا جی یہ ہلاکت کا جے, جے. جے. راہ سارے آنو دس دیکن <سؤال> <سؤال> اس رات نے راہ ونا جا اے جی یہ صرف اپنے خاص بندے کرتا ہے تو دعا منگو اللہ تعالیٰ سانو ان ہدایت ہٹاغ فرما کہ سانوہ صحیح رستہ نل آ میں اس موجود واسطے یعنی قرآن مجید ایسی آیت پڑھی جس بالکل اللہ تعالی نے موٹے جلفا چنا ستنیا کے سبب بیان فرما دیتا ہے سورہ انفال انفال سورت آخری آزاد بن گیا اللہ تبارک فرما اے دا مطلب بنتا کا فر آپس دوست نے مدد بھی ایک دو گے تو وارش بھی ایک دو فساد کبھی اگر کساں ناڑ پائی دوستیسمان کٹیا مسلمان کافران منہ جوڑیا رب فرما کی ہونا مڑ اللہ فرما تو کن فر تل ارد و فساد کبھی فتنا بھی ہوئے گا اور فساد بھی بڑا ہوئے گا اللہ ہوالی نے کافران دی دوستی تعلق میں مسلمان ایک پاسے پوری روئے زمین کے اندر فتنے کے فساد دا سبب بیان کروایا کوئی بندہ سرجما قرآن کا پڑھ لوس لکھا ہونا کافر دوستی نہ چڈی تو مومنا گی تھی زمین فکنا گا فساد کبیر فساد بھی بڑا نہیں اللہ جی ن فساد قبیر بڑا فتنہ فتلا گا فساد ہو معلوم ہوا اس قرآن دے اس بیاانق کہ کوئی شہر دنیا کائنات چ کتنے فساد کا سبب بنتی ہے جن کا دوستی کافر دوستی, دوستی. دوستی. ہوں گل سمجھنا. کافران کی دوستی کیوں اس نال کافر ہون گے مضبوط مسلمان ہون گے کمزور تے جدو مسلمان کمزور تو کافر ہو جان تگو پھر فساد پاسو کے مثال تھوڑی جا خود پیدا نال وفا نہیں کرتا انسے ہو تو پیدا کیوں کہ تھی بھی نہیں ہندو پوچھو یوتی جن کافر نے سارا نو پوچھو پیدا کر فرما ہے اللہ یقولن اللہ اللہ اللہ سارے کافران پوچھو کون ہے جڑا سمندر کے بیڑے پار لگا چڈا ہے جناب جی امن دون ہے جڑا ہے سارے نظام کن ہات لو زمین فرشان کائم رکھنے والا ہے اللہ خود فرما ہے سارا نوج گئے جا کام کرتا ہے بیال صرف اللہ ہی ہے اس گلر متفق سن اختلاف ہوتا بتان کی عبادت پوجا پاٹ کرتے سنتے سن کارخانہ چلا ایک سوئی ای کارخانہ نہیں چلا سکتے جڑے آپ نہیں چلا سکتے ان دنیا نیت نا ہے اس واسطے توجہ فرما کریمہ نے سانوں موٹے جہاں لفظوں میں سمجھا چڑیا سا ہے سارے اگے پیت خول دہد لال شریف مولا نے جنہیں اندر سارے واسطے ہدایت تاما کاملہ کے واسطے پوری ہدایت واسطے جڑی کتاب مجید اللہ نے اتاری ہے اس کتاب کے اندر اللہ نے فرما دکنا کون فل القدیم گل کردہ سان پیا ٹوئے تھان پتا ٹوئے کوئی بندہ چیڑے پاوے نہ چیڑے وہ کنجر کھڑے ہاتھ لگ جائے نا کہ وہ ڈانگ مار چڈ دے تو سمجھتے جی میرے دھرتی زمین چڑے ہو گئے نہ دو لتان آئے تھوتی کے اتنے شہر لگے پھر گئے مزہ آوجے نتا کے, کے لوگ کر کے سواد آتا ہے سو بندے لگے پھر اس طرح سپ سپ ہو گئے نا بندہ والا کہ بندے کے سامنے آ جائے خیر رن د جی دند کر لو تو پھر مداری چکی طاقت ساری سی دند تو دند ہے نکل ہے ویلی آفر جڑے ہوں نے نا یہ سپ کا کام جد آزاد نو طاقت ملے گی یہ ودنا ٹکنا مارنا اٹھے اوے ہر اتھا ہر تھان سے اگ لائی رکھنی ہے یہ جدو اگ لے انہوں کی لگی اگ بھام کے واسطے رب سونا نبی پاک امن سکون انسان داستے مولا تعینات پھر اپنے ولی پیدا کرتا ہوئی وہ اگ لا نہیں فقیر اللہ دے بجا ج اوہ ڈنگ مارن والے ہوں دے نے رب دے بندےوں نہ دنگانو جناب والا ختم کرن والے ہوں دے نے ترجو رکھ اللہ وعدہ اولا شریف مولا نے سنو دس دبتائے کافر ازاد نہ ہوئے کافر حکومت نہ طاقت نہ اے جناب آزاد نہ ہو جائے جے آزاد ہویا جائے دنگ مارنا اگ بالی <سؤال> رکھنی فطرت پہلے نہیں ہو اس واسطے اللہ بہاد شریف مولا قرآن فرما ہے اللہ فرما کافران لڑو کافر کتال کرو کا لوگ کی نا فتنہ ختم ہو جاوے فتنہ ختم ہو جاوے والے کو نہ ہر جا دے دین سارا اللہ گئی لو اللہ دیا بندیا توجہ فرمائے اور آیا تو اللہ پڑیے کریم شریف نے میرے سامنے تمشی ساوی شریف پی فرمایا ہے سوکت لیا سر پہ کافران کی طاقت شوقت و شوکت آزادی حکومت انہوں کی سال تے اللہ دا دین کم ہو انہاں دی طاقت مک جائے ہر پاسے قانون نبی پاک نہ آ جائے ہزور رہی رہی دے قانے آ جائے کافی ری جائے انہوں جا کرنا پڑنا ہے دھرتی رہن واسطے وہ قانون نبی پاک با گا کی مطلب اندر داند کد کے رکھا جائے او دی حکومت نہ ہوئے. حکم ہو لوکانو ڈنگ ماردہ ہمیشہ سردا جلا رہے گا اس واسطے وہ دند کد کے رکھا گے حکم نچلن دیا گے دھرتی کے اوپر حکم اللہ اللہ دے حبیب کا چلایا گے مک جان یا اسلامت داخل ہو جانے بدلا دلانا مال دینا پھر وہ مسلمانوں دی حکومت دی تحت قانون تیری نبی پاک دا چلے اللہ دیا بندہ گور فرما توجہ فرماؤ اگر کلف ادل میں اگر یہ اللہ آخا اس وقت دنیا پہ امن سے سکون کرارے ہر بندہ جتھے بھی بیٹھا ہے وہ بھی محفوظ ہے وہت بھی محفوظ ہے جان بھی محفوظ ہے یہ میں سچ کہہ رہا کہ جھوٹ بولنا پہ اپنا ہی پٹھا بھائی بیٹھا ہے وہ اپنے گراتے ہیں نشے پہ بجلیاں یہ قوم اپنے ہوں بری پی ہوئی تویت یورپ کی گلامی تو مند ہوا تم مجھ کو تو گلا تو جسے یورپ سے نہیں ہے میں <تصفح> اگر یہ آخا اس ویل مشرق تو مغرب تھی کر شمال تو جنوب تھی کر جتھے بھی لگے جاؤ امن ہی امن ہے سکون ہی سکون ہے کسی بندے کوئی دکھ نہیں نہ معاش دا دکھ ہے نہ عزت دا دکھ ہے نہ مال دا دکھ ہے نہ جان دا دکھ ہے पूरी कैना तमन के सुकून रही पई है ये झूठ एक सचान जे मैं इस वास्ते नाखल लगे रहते पता इमान दस्या जो को कोई घर में बैठा सफर के बारे वो माखूब है नहीं। یہ لا پاک نافذ کراطر کی قربانیاں دنیا پہ آر سامنے بیان کر چڑھ گل سمجھ آئی تبھی کیسے ہر بندہ غیر محفوظ ہے کیوں ہے مملکت ہند میں فر تماشا اسلام ہے محبوس مسلمان ہے آزاد اسلام کہہ دیتے مسلح آزاد ہے دوسرے لفظوں میں اقبال یوں فرماتے ہیں ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت نادا یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد ہے اسلام نے آزاد سمجھی کھڑا اسلام کہہ دیتے مسلح آزاد जनाब जी रस्से निकले फिर ये कोई रस्से जनाब इस वे संघली नहीं संघली निकली फिर दिये खोते वागू जिंद मर्जी कुदते फिर जनाब जी हां मैं तू दसना क्या जो सूरत हाल इस वे आवन तो पहले सूरत हाल सी हूं तेरे सामने दसना फिर इस पल अमल جڑا کملی والے حبیب سرکار نے خود بیان کیا ہے اللہ بخاری شریف کی حدیث اللہ جدو صحاب کرام دزت آئی تیرہ سال مکے دن کٹیچن والی جماعت تھان تھانے سرا دیتی جتیا جا ماریا جا پیاد کسی جگہ تدرت بلال کٹیا جا رہا ہے کبھی دے دلچ رسے پا کے بچوں کے ہاتھ دتا ہے وہ مکے دے, دے بازار گلیاں دندر کلا مٹے مارے ر ہاں جی حضرت بلال نر کسی جگہ حضور دے دوسرے ہلور حضرت ہلور دوجے صاحب ہے کرام کے نال ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں مگر وہ تیرہ سال تک اپنی جان د اپنے تن کے انت سارے دکھ برداشت کرتے رہے کستے اس واسطے جو فرما میرے کملی والے سرکار بیٹے حضور سرکار اپنی بکل مبارک مار کے کابے شریف ٹولا کے بیٹے بخاری فرما حضرت خبا دن ارت ہزور صحابی آئے ارد کی یار رسول سونے دعا فرماو اللہ دا پاک محبوب دعا کیوں نہیں کرنا ہے کملی والے سارے تے مختلف ضلع سے بٹھائے جاتے ہیں پہ تو سر رب کے پاپ محبوب رسول دے سچے تعواں ضرور قبول ہوں یار رسول اللہ دعا سڈے تو ٹل جان کے سانوں امن مل جائے میرے کمڑی والے حبیب نے جب دل جو فرماؤ ہزور کا جواب سنا لگا ہزور نے فرمایا خبا پہل جڑے لوگ گزرے نے تو پہلے جڑے مسلمان گزرے دنگیا چمڑے اتار دے سن اگلے انہوں دیا ہڈیاں بنا پٹھی بچ جانے سن باقی ہر شاید جناب لوہے دیا کنگیاں صاف کر لیں سن مغل فرمایا انہوں لوگ ایک گرا برابر بھی اپنے دی پھر ہٹا نہے فرمایا تے بھی یہ دکھ مصیبت ضرور آن گیا اللہ دا نظام جدو بھی دھرتی پہ آج ضرور آتا ہے کملی والے نے فرمایا اللہ ضرور پورا کر کے دنیا سے کر غالب کرے گا کردر غالب کرے گا ہزار مئل تک ادب سینکڑے میلوں دا سفر بنتا ہے کمڑی والے نے فرمایا میرا ان کی ادھر سفر جدو کرے گا جا بندہ بھی سفر کرے گا اپنے سفر کے اندر سی تو کسی ڈری گال نہیں گل تو سمجھو نہیں کی تل ہو سمجھانا اگر میں فرمایا ہوں تیس اتنے کٹیبے دے پی سارا برداشت کرنا پڑنا صدر کوم لب سونے دی مدد پی کر دولت مل جاتی nope رحمت خدا جہی جی دونوں جہان خدا دی قسم انسان امن تو سکونت آ فرما جے تو کسان دین نو تصا سمجھی کڑو دن دہی پاسے میرے نبی پاک دا نظام پورا والا اس دین پورے کرن کی خاطر توجہ فرماؤ تیرہ سال دا ہر صحابہ کرام نو मके बंदर मुखलिफ सजाव लेनिया पां थां था दुश्मनी किसे पै गई किसी वतन छड़ने पदरत अबू बकर सिद्धिकल्ला آپ مکا چڈ کے جناب ہمشے والے پاس جا رہے ہیں رستے دنیا ہمشی کا مینو مکے والے لوگ اپنے گھر چ نہیں رہتے اس واسطے میں اپنا وطن چڈ کے جا رہا وا حضرت ابن دکنا کہار تڑا چنگا بندہ ہے لوگوں کے دکھ دور کرنا ہے بکیا مارے کام آنے والا ہے گریباں کا لے جانا وا میں تینوں لے جانا تو جا کے مکے والوں کو پنا لینا وا تیرے واسطے وہ میری پناح کدی بھی نہیں چالن گے کیونکہ میری یاری ان بڑی دور تین امنت رکھ گے حضرت ابو بکردی واپس کیا قبول کرو گے تو نہیں انہیں آخیا یار تیری گل اچھی نہیں ٹال سکتے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی اپنے گھر جی مگر شرط تے ہو گئی شرط تے ہوئی ابو بکر اپنے گھر کوئی عبادت کرے گا باہر رب دا نام نہیں لوگ گا اللہ دا نام باہر نہیں لینا ہی. اپنے گھر لے تو اسی قرآن نہیں پڑھ سکنا ہی. قرآن ہلی ہلی پڑھنا قرآن آپ سر ایک دوجے یار شور کر سو لا کشما قرآن ایس قرآن کدی نہ سنیا جے قرآن یار کبال قرآن کی گولیے مالک کرانا سنیا جے خیال ہاں جی جی مسلمان کو قرآن پڑھتا سا وہ نال آن کے شور پایا شروع کر دینا ہاں جی گا گا شروع کر دے پتا کہ بھائی یہ سب بندیا بچوں کے کن پی جائے کہ جدو قرآن کنتا سا تو ہے تو عربی زبان والے سن تو سمجھتے ہے سننا پھر قرآن جب ہک جب سنیا جائے گول ہو جاتا ہے بادل گرے میں اگے نہیں جی کھلو سکتا تو تشن کرتے سن آدھے سن و لگاؤ شور پاؤ لال گم تگلے تسان ہونا ہے قرآن سنیا جے نہیں قرآن سنیا جے نہ پتا لگا ہمیشہ کافی کوشش کرتے ہیں بھی حق کی آواز بولو تو صحیح ہے بڑا اچھی آواز نہ آن کے جی نہ آؤ یاد رکھنا مسلے کی گل قرآن سن کے دل سوڑا پہ جائے دل تنگ ہو, ہو جائے آئی. کہ یارفر ہی, ہی نشانی اندروں کافر جہاں بہت ہوا نا دا دل قرآن سن کے سوڑا پا جائے گا کہ اللہ فرماؤں ایمان والوں کی نشانی ہے ایمان ودھا ہے یفراہ مومن قرآن خوش ہو جائے رب کے ہاتھ دین کی گل ہوگی تو بڑا دروسڑے مناسب مومن ہوے گا جا رب نالا جنوبی جب آئے گی خوش ہو تو مہربانی خوش ہونے تو اگلے پرماتا روپیہ کرنا حضرت سید نبو بکر سبھی اللہ ہوتا لا اپنے گھر دین تے ہو گیا تو اچھی نہیں ہو پڑنا کیوں کہ سڑیاں سچے اس واسطے ہلی ہولی قرآن پڑے گا حضرت ابو بکر صدید رضی اللہ تعالی سرکار نے شرط نہ بھی من لی شرط بھی من لی کیونکہ ہالے دی ہوا مغلوب سی حضرت بکر دن پا جو جو کا دے دے نے چلو جے باہر نہیں جے رب دے گھر کھادے عبادت نہیں کرتے پھر اپنے گھر رب دا گھر بنا لیں نے اپنے جناب ادی حضرت صدیق اکبر مولا بھی یاد کرتے سن قرآن کی تلاوت ہولی ہولی کرنی مگر ایک دن جناب والا ایسا ہو جاؤ حضرت ابو بکر سبھی قربان جاوا عاشق در سن رب دے پڑھنا پیا ہر چسما کھان اچھی آوام پلاور قرآن بھی شروع فرما دیتی آنا ہلو بیمار قرآن سن کے تکلیف ہوتی ہے اے بیمار قدر نو پھر جا چاہا ہے یہ چلو رب دا قرآن پوش ہے بیمار سے پڑھو تو شفو مل جاتے توجہ فرماؤ عجیب گل آخر قرآن اولی پرو تکلیف ہوں ایسا ایسا آیاتار پہ جس قرآن حضرت اکبر اللہ تعالی نوچی قرآن کی تلاون فرما دیتی آنڈنا گوانڈنا نہ جناب کافر مشرق انہوں دے بچے آن کے نال کھلو رہنے مسلم سر سال ہی نہیں چاہیے ودانے کا گاٹ ہے وہ کافر سر کافر کی سر قرآن سننا کنڈا بیاں کھلورانیا حضرت اکبر نے قرآن پہنا اکبر نے قرآن, لور نے قرآن لگائے سادے بھاردے سادے بھاردے جناب بیچے جہر نے یہ اسلام پاسے تلن لگ پی نے کم خراب کیا ہوں جناب فورن نصیب نے دکانوں کے لے کے, سی، پہ لگے کے لے، لے چی دی لگے ہوئے اپنے روک لوچی شرط طے شرطی آواز کی تلاوڑ کرتا ہے سارے اندر ستمے پاؤن لگ پا ہے سر فساد پہن لگ پیا ہے سارے بچے خراب کرنے لگ پیا ہے مر بئی مان دے جب دی پاسے کوئی سب پاسے لگن لگ جائے وہ لگے جناب अपनी पनाह वापस लेकबर ले। बुलाया जाओ हौली मैं अपनी पनाह लैके वहां पर जाना सिद्धी अकबर फरमा उची पर मैं अपने लगते सिवा किसी भी पनाह चाहिए नहीं فرما نے اسک بھی دل منہ کھا کے ڈکار مار کے لوگ اشک دار راہ ہے دین ہزور کا کی ہے بولو تو سی نا کئی چور بندے کہیں ساڈا راہ ہو شرا کا ہو میں ضرور را جہنم والے پاسے جانا ہے شرح راج جنت والے پاس جانا ہو جا جنت والا راہ را را حبیب والا راہ را رب نے ایک بنایا جو فرما رکا کرنا دے نظام اسلام دا قائم کرتی دے امن قائم <قق> خاطر <قق> <قق> سکون دن دی خاطر جان محبول مال محبول کوئی ڈنگ نہیں مار ماڑا بھی شور مارا شیر ہوتا ہے تکڑا زیر اے برقاٹ میرے لاہ فرمان لا دیا بندے اگلے تو سی دنیا فاروق آدم ربو اللہ پہلے سدیق کی گل کیتی اور فاروق دی کرن لگ فاروق آدم نے جب اسلام قبول کیا اپنے گھر آئے پوچھا دسو مکے اندر اچھی آواز والا کہڑا آگے کیوں جی تو مناڈی چکو بھائی لوگ اسلام آ گیا ایک سامنے حرما کردیا درسیا آ مکے در بڑی ویڈی آواز رکھتا ہے وہی منادی کرنا ہندہ ہے شہر دے اندر حضرت عمر بن خطاحب نے انہوں بلایا بلا کے فرماو لگے میں مسلمان ہوں سی علی رات صرف نہ پنے اللہ دیا بندے غور فرماؤ حضرت عمر باغ نے مار کھا دی گردی ہر ہر صحابی واروں واری قربانیاں دیرہ سال کٹی رہے خاطر اکھے نبی پاک دا نظام حضور نے فرمایا سی نا حضرت خباب فرمایا شہر جو کالے نہ پو نہ پو ایک تو رب نے करना امتحان نے سبر کرنا پینا انہیں تسنا وکھا لوگوں کہ تھی پکے گے جب وہ پکا تابت کر جائے گا پھر تزبوت کرے گا ترتی ایسا کہ جد روخ کرو گے تہن الا سونا فتح دیتی جائے پھر اہ وقت آ گیا جب مکا چل سارے مدینے بچ آ گئے اتنے آن اٹیچن والی جماعت رب کی مدد آ گئی حکمویا چک ڈنڈا لو یہ سمجھتے سارے ماڑے نے میں وقا تسی مارے نہیں اے طاقت میری سی پچھوں تر سی مگر اسے میں ہالے چاہتا سا دنیا نسدیا میرے منن والے پکے کنڈے ہوتے میں صرف امی گل کرانا چاہتا سا फिर चुकलो डंडा होना जंगे पदर पहली होार फरिश्ता आया खड़ा किन्ने हजार अज हजार आया खड़ा पैलो फरिश्ते मर गए सर उसने मौला सोना आशक का इश्क विखा चाहता सी दुनिया को दसना चाहता सी ڈگ مارن والے اور کوئی صحاب ہے کرام بچے چک لے بے حضرت بلال <سؤال> رنگے مارے بندے میں کی کرنا کسی دے کسے نو جناب لے دے اتوں پوا کے نہ لے بھی دھرتی کے اتر سوال لٹا دینا ساری دہڑی لوہے دے لوہے دے لباس دے اندر کپڑیاں لوہے دے کپڑیاں میں پیا رہے ہیں پیا ہے جس موتوں اگ پی برس دیے مکے کی تتی کے کبھی یہ پیا کتا ہزار مکھداد وگیا لٹا ہے جس مبارک بھی چربی نکلی ہے تو انگارے ٹھنڈے ہوئے ہیں جان چھٹی سات نیا سال فرما نے آشک بنا یار سکھال نہیں پتنگ دشیا جلنچیا کچھ اب بہتوں ذرا संग दे। तो एक करना करके चलना जान दे, दे। का है लगे परवान्या यार तसा जिन इश्क लाया जे वो कदी सामू भी जब करा लो कोई असा भी उन्होंने प्यार पा लीए پروانے کہیں لگے آ جگ بڑھتی سی پروانا پیچھا پھر اگا ہوئی ادھر چکر ماری جائے وہ تو ہوں بےلی بچارا ہے سی میرے ڈنگ مارن جوگا ان پتا بھی پروانے کی ہوتے سارے اگ کی ہے جنگ مارک کاسانیا سانو یہو جہ چاہیے نہ ہنگ لگے نہ کھٹکڑی جنت سی آسانیا دس ہزار روپیہ دہاڑ ایک حرام دہال کا جھوٹ اراج کر کے نہ مل کے لیا روپیے دس مسیطے پائیے تو جنت پکے جائیے جنت اسی لینا چاہنے اہم مگر اللہ جنت بڑی اور اے درگے جناب دو روپیے دے کے درگے پہ جنت اپنی پاسے رکھ لینی تیرے میرے خیال کی جنت رب بھی جنت لین واسطے تے پی نبی پاک آئے رجو فرواما رتیا کرنا نبی پاک سرکار دیکار ہوں جدوں اگلا مرلہ آیا پہلا مرلا سڑ کا سپا ٹو بولو تو <تصفح> سہی اے رہا نہیں یہ تے یا قبل دین تے نہیں ہودے اسلام نافذ نہیں آتا یہ مار کے دھرتی نلیل رکھنا دباڑی رکھنی اٹھو تھکی اب تیرا دور بھی آ فکری رگیوں کلندر اقبال لاہور ہی ہے اب تیرا دور بھی اے فقیر رگیوں اب تیرا فر گئی کھا گئی روحے فرنگی کو ہروسی یورپ نرس ہیسے بھی کھا گئی کیونکہ یورپ کا بندہ دا یورپ نہ ہو ہوا ماں بھی آنکھ نہ گوان نہ رشتے دار نہومنٹ نہ سجن نہ دشمن ہر ٹوکی ود ٹوک وک وے چکی آپ کا بندہ کی آدھ رہے ترقی آفتا بندہ آدھے آتا فکیل جی جیڑا سکی روٹی گزارا کرتا ہے مگر اپنے محلہ ہر ویل راضی رکھتا ہے بندہ نو نمن دے جان دان دسو میاں شیر محمد جیسا امن والا ہے کہ نہیں ایماندار دسیا جی وہ شیر محمد شرد پوری آلا اے اے او ایسا امن والا چور ڈاکو لٹے بدماس جانے تو ایسا نیک بنا چھڑنا سونے رنگی شاید اگے تے خیال کوئی نہیں وہ میاں کھنگ والے رکلی آئے میاں صاحب سرکار نے نگاہ کرم فرمائی اپنی سنگت چار دن بچھایا میاں رحمت جانا چار کچھ کرنا ہاتھ نہیں سن لے خدا بندے تو دیا نفرت ہی دنیا امن سے سکون دینا جہا ببو بنیا پھر وہ سمندری گوڑا ہوگا کچھ چڑیا گھر گیا جی جایا کرو اتے ویچیا کرو ویچیا کرو تاکہ سانو اپنی برادری جیڑی ہے وہ ویچنی چاہیے کیونکہ اچھی بھی ڈنگر دو لتان والے تو ڈنگر نے تو لوگ وہ ادر پہ این باہر لگے پھرنے سانو ادر ہونا چاہیے خدا دیگر سب رنگ ڈنگر باہر نہ ہو جنوب پتی کر نہ خدا دا نہ رسول دا نہ انسانیت دا نہ مرمت دا نہ آدمیت دا کوئی پتہ نہیں غیرت شرم ہزار لوگ ڈنگر ہی ہوتے رہے اور انسان تو آخیا جا رہا ہے جڑا سرکار دے مولا حسین وانگو غیرت مند بھی ہو شرم ہزار پیکر بھی ہوگی حوصلہ بھی ہو हमदर्दी भी हो गए अखलास भी हो गए आदाद भी होता है जरा जेना, जनाब समुद्री घोड़े वागो जी बला सुन मेरी गलता गुस्सा तो नहीं लगता पे चलो जे करोगे तो मेरा करोगे। सार्व करो भी करोगे जे सर्व करो ती लिया तो मेरी लत पड़ ले थोड़ी जनाब یا سپرے جی ہونی چاہیے پتا لگے کے دھرتی فساد کقد ہے. دی ہے تو فساد کڑا اسلام کی پابندی تو کوفر کی آزادی فساد ہے اس کوفر پابند ہو جائے تو اسلام پھر امن ہو جے مک لیکن وہ مرل کن میرے کملی والے یار حضرت حضور دے صحابی جنگ لڑ رہے ہیں جنگ لڑدیا قید ہو گئے نال ہو گئے زرا کلجے ہاتھ رکھ کے گلوں سننا میرے نبی یار قید ہو گئے سائیاں دا پھڑ کے ل گیا روم دادشاہ دا کہ اپنے دین تو ہٹ جا چ... کی کرے گا کہ بادشاہی کسا پا دیاں گا تا ادی بادشاہی تاری ہویری ہوداہی لو اپنا دی چضرت حضرت اللہ حضور صاحب بھی فرما نے سونا چلے آو جن بادشاہ پاس جڑا باقی اور سارا ایک پاس کو چک کے اگر میرے پیروں میں ٹر دے پھر مینو آ ایک سیکنڈ کی خاطر ایک سیکنڈ ساری زندگی نہیں صرف ایک سیکنڈ اس پہ اپنے دین کو ہٹ جا میں تری بادشاہی نوکر مار دیاں گا محمد بھی فاج تو ایک ساتھ نہیں اتاں گا <ißas1> <taggering> لگ نو ساری والی دے سبحان اللہ لوگ سان دین نو غالب کیتا ہے اجا مسلا جڑا ٹکیا تین ایمان ویچ چکتا ہے وہ تو دھرتی پوری تو دا فرمایا ایک سیکنڈ اپنے دین تو نہیں اٹ سکتا سڈا ترقی آفتا سر سید امل خان کہتے ہیں سر سید ام خان صاحب جی کہتے ہیں تاجب ہے جو تعلیم پاتے جاتے ہیں اور جن سے قوم کی بھلائی کی امید تھی وہ خود شیطان اور بدترین قوم بنتے جاتے ہیں کہ جڑا شیطان ہے انہوں نے تین پتہ مڑ دھرتی آگی ہونی ہے نا کی خیال ہے رہن دے آدم پتر سیا لاہ تے کن دوری میں سجدہ نہیں وہ تو میرے گل لاہ پایا ہی لوگ میں اولاد پی کے رکھ دیا گاان لاہ تے کنگ در یہ اولاد پی دیاں گا چکی جی پی دے پیسی میں اس طرح پی کے رکھ دیا گا لانتی ہوئے پی لگ پیا اس ٹون ساری انسان آدم کے خدا دی قسم کر کے اوہی سیا ہوا جہرا اس دشمن دا خیال رکھے گا وہ یار یہ وغیرہ بن گیا دشمن للکا کے ہاں میں آدم دے پتر نو پی کے رکھ دیا گا پیلا ڈیبی بغیر کوئی کریے آ جایا کی جیسمان پا کوئی اور لڑ پہ لما پائی کلا شان سا سارا لگتا بولو تو سی وہ بڑک مار چکا ہے یا میں پی کے رکھ دیا گا کہ ابھی اڈے ہی پگارے کو سر چھٹی کھویا کری جی مر یاد رکھ لا دنیا اے آدم پتر نال دشمنی آدم دا یہ دشمن چاٹ چ بنا لینا تو تھانے تو نہیں کڑاؤں میں کدی جیلیں تو وہ جاجر جی تو مگر چل جی وہ بڑا کمار کے آیا ہے. تیرا حق بنتا تھی رکھ دیا ہک نہیں بنتا ہے وہ اپنے پچھے چلا کے نبی پاک سرکار تو خلاف کر کے پی چڈا ہے جہن نمک لے کے فسا دان چا کے ہوں شیتان کدو پسدا جدو ہزور پیچھے چل پڑے شیتانا ہو گیا اندے تے اور میرا گاہ کتنے چلنا ہے گل سچی کی تھی توجہ فرما شیتان نیو والا حضور دا صحابی کا فر بادشاہ آ جڑنا ہی تیار ہو جا جان پیری لین نو چکیا سولی ٹنگا ہوں صحابی دات بنے جن دنیا امن دینا نا تو فساد مکا نے ہاتھیں بجے پیر لمکے نے پیر بھی دون جے بادشاں دا رکھ کے تیر مارو ان نلیا تو ادھر پیڑیاں ادھر ہاتھ دن کھڑے یار نو تیر پہ وجدے ہیں کدی لتان دے کدی باہوں دے اتنے چلنی چلنی پیا زخم جسم ہزور کا ہزور دار کا دا. سڑکے جانا خیران کا راج شاؤ आंद दीन अपना छे परमा ने चलिया जड़ी लगत सालू आ गई हम छ वाली नहीं जो मर्जी आंधे ही कर लिया बादशाह आंधा उतार लिया नू। हलूर देर उतार गया बादशाह कह लगा इस तरह करो ज नहीं फिर दे। کڑاہ گرم کرو تیل دن سٹ دینا انہیں آخر کچھ بھی لاجو مرضی آپ توجہ سننا کڑا تیل گرم ہو گئے حضور دارہ ایک چون حضرت عبداللہ بن حزافہ واری آئی نا تو جان لگے روپ ہے انہیں دیکھا بھی رو پیا جا یہ لگتا گھبرا گیا چڈو ہوں سارا کچھ یہ آؤ ہے ساڈے پاس یہ ترقی یافتہ بنو ترقی یافتہ ترقی ترق گئی آئی یہ بنوا کدھر کام بنتا جب ہم سات ہی واپس لو پوچھا رویا کیوں آ جا سا بھی جان بچ جائے گی ہزور درما نے وہ جلیا میں اس واسطے نہیں رویا میں گبرا گیا نہ گھبراؤ والی گل نہیں جدو میں کڑاوا وا رہا ساؤ میرے دل کے اندر خواہش اٹھی جن میرے سر دال نے ان م جاندیاں ہر جان بارو باری کڑھائی جی <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> سلطان فرم نے عشق عشق دی آدھی تال بالن دہدان دالڑی اتحاش بے سک وہ کے جام ای جلی کباب تلیبے اے پورنی ہر ویلے اتے خون جیگر دے باہ پر اسک کہیں دے انسان قوم وے چاہیمان کل دا مردہ اج مر جائے چنگا ہے انسان تو جڑا انسان دا غم خار بن جا جائے وگ اللہ دور درما فرماؤں, دا فرماؤں دا یارا میں اس واسطے نہیں رویا کہ میری جان جی پئی میں اس واسطے رویا وا جروے نے لے کڑا ہے اس لیے میرے دل میں حسرت پیدا ہوئی ہے تمنا پیدا ہوئی ہے کاش کے رب سونا مینو جن جسم دے دال نے جانا دینا ہر جان واروں مولا بھی خاطر مینو سواد آتا راس واستے رویا وا بادشاہ ہل گیا دل مسلمان دی سن کے میری گل نی سمجھ یہ کوئی پاکستانی سر ہاں پاکستان بھی یہ مرد ہوئے ہے ہاں لج پاکستان کی لج بھی رکھنے والے کئی پے نے میرے ساڈے تیرے میرے ورگے چوری والے مجلو نہیں ٹھل میرے ٹھڈل کھا نہیں منجی کھائی آنی برفی کھائی آنی دیسی کو والیاں ٹکیاں کھا دی آن لال سو سو روپیہ پہ ایک بہتل بہ کے اڈا لینا جد آ گلی ٹھڈل محکمہ جا رہا ہے نا وہ تھوڑے سن وہ یہاں ٹھڈلوں کی بھی اللہ سونا لاج رکھ لینا شہید وغیرہ جاریم دی دی راضی الدیم شہید و نام آیا اللہ بلکہ نام آیا رب دی طرف ہوں سلام آیا आ, اے سونا نام چلنا میرے حضور دستک دیوان قربان جاواد بندے ہاتھ وجہ فرما بادشاہ کر لگا بس بھائی او نہیں تور سکتے معافی بڑی یہ تو بڑے ڈاڈے لوگ اجن قربانیاں دن والیا قربانیاں دیا پھر قربانیا قربانیا انج امن ہوا حضور دی برکت مکے مدینے و کی بی سی مل کے شانتی کرو کی ضرورت نہیں سی ہو میری گل نہیں سمجھا اتے خسم بھی ہوگی نا بس کے چڑھتے اکا دیکھا سردا سائی نال بھی ہوگی نا نہیں چڈتے سدکے جاوا میرے محبوب کے نظام تو میں ایک گل آخر چد رکھ لو کے اسباب ہر وہ ادارہ ہر وہ پارٹی ہر وہ تنظیم ہر وہ جماعت ہر وہ مرکز جو کفار سے دوستی کا ہاتھ بڑھا رہا ہو کفار کا غلام بنا رہا ہو حضور کے نظام کا مخالف بنا رہا ہو سمجھ لینا یہی لوگ ہیں جو فتنے فساد ڈالنے والے ہیں یہ دنیا میں آگ لگانے والے ہیں اور جڑا فقیر ویخے کافروں بھی بجائے محمد اربی کا گلام بڑھا مسلمانوں سبق حضور دے نظام اسلام دا تو سبق پڑھا نبی پاک سرکار کے سچے دل ملاوٹ دلاوٹ نہیں ہو ملاوٹ سمجھ لینا دنیا کا پیر امن دینا سکون دینا چین دینا تحفظ دین سب کچھ واسطے دنیا اگر کچھ مل سکتا ہے میرے کملی والے بڑے دولت مل سکتا ہے ہاں سب کھا کچھ چھاڑ لوگ کے کھا کے خیر مچھلی پتھر چٹ کے واپس آتی ہے ہوں جی بیٹھو ہر کسی پتا جی دنیا اپڑ گئی میں جتنے بھی گیا نا زبان خلق نکارا خدا مخلوق بول ہوگی تو سمجھو رب کا نکارا پیا بجتا ہے اللہ بلو پیا وہ کرنا چاہتا ہے جتنے بھی بیٹھو نا دنیا آدھی ہے وہ جی بس ہو دنیا کنارے تلوتی جا میرے خیال کو نہیں آپ کے پھر مستفا کریم سرکار کا یدہ والا ہاتھ ہی آتا ہے جا پھر بچا بچد بچا جا بچد بےکار جان کے جن کو دیا میں مکنی گل مکا اے کتاب مجید یہ مخالف فراؤن تجزی گل نہیں سمجھ لگی بس اے امن کا ٹھیکے دار ذمہ دار اللہ. فسادات میں گل کرن لگا جس ڈاکٹر دے ہاتھوں بندے مرن مجرم وہی ہوا ہے, کہ ہے؟ دو ڈاکر جو بیٹھے ایک دھوں بندہ مردہ ہے. تو تسی دجے دے سر پائی کھڑے ہو کوئی چنگی گل ملزم کون ہوگا جتوں ایسے پوری دھرتی دے اتنے رسول اللہ کا نظام کسے جگہ پہ ہے بولو قرآن کسی جگہ ہے قرآن کا نظام قرآن بھی مجرم جی دھرتی نہیں ہاتھ آئی ڈوبی کھڑے ہوں حیران ہونے وہی ماحول گئی وہ ماحول گئی آ مہول گئی جنوب دیکھ پڑک پڑک ڈڈو وانگ جناب پڑک پڑک پہ صورتیں تو ہیں پر انسان تھوڑے رہ گئے اکبر آبادی نے سپ ٹھو ہی رہ گئے وہ آدھے بندے اٹھ گئے سورتوں شکل بندیاں والی نے پر کرتود بندیاں والے بے بے وقوف جنوب ایک تو مولوی کے تو مولوی سے کمزور ہے ایک مسیت چکے جیسے آج چا بولے مولوی نمازی اج چلوی سولا کمےٹی ایک دو بندے ہوں نے سود مولوی مول جی تو اجا نا تو سی کام نہیں جو دیتا پتا ہی چل تمہیں جب کنو پھاڑ کے باہر کر لیں دسوں کو وقت لگتا جائے مجرم ہی ہوتا وہ تگڑا مجرم ہوتا گا کوئی <laughs> رب نے ادرت علیہ السلام نو پیدا کیا مقابلے لیا کہ گاٹا مروڑیا حضرت موسا نے فراؤن دا موسا جاؤ تھا اللہ کمزور نے یہ لائی ہے ہر پاس گل سمجھ آئی کہ نہیں اس واسطے کے کار کو بجھا دیا تون بے کار جا نکیج کو بجھا دیا نے وہی چراج چلے گے فروشنی باقی سب دی جان گے ہمیشہ دیوا میرے بدنی پاک کا پلتا رہا گرد بریل بھی فرما نے فرما نے <تصفح> بج گئی جس کے آ گے سب لے بج گئی جس کے سب مسلے لے کر آیا مار بی سم گوکھنی لے کر نبی شمو لے کرا نبی ہر دیوا گول ہو جانا مینو قسم چکا لو نہ میری زبان کتر لے میں شرتی کرنا میاں شیر محمد شرک پری جو بیٹھ کے ہر لو جانے جتنے مرضی فانوس بنا سکتے ہیں بناؤ چراغ محمدی ہے جو لاکھ طوفان آئے وہ ہمیشہ جلتا ہی رہتا ہے انہیں جلنا تو پھر انہیں اس بیوانے نو پھر روشنی دینی ہے کلندر اقبال فرما ہوا ہے دو تم دو تیز لے لیک شراغ اپنا جلا رہا ہے ہوا ہے دو تم دو تیز لے لیک شراغ اپنا جلا رہا ہے چورا اپنا جلا رہا ہے وہ مرد درویش جس کو حق میں دئے ہے انداز خوش لو ن گنا کا درس جہاں ملتا ہو جہاں گناہوں کا سبق ملتا ہو ماسی کا سبق ملتا ہو جی کفار دوستی کا درس ملتا ہو کفار کی تباہ کا درس ملتا ہو کفار کے پیچھے چلاؤ کا سبق ملتا ہو جی دین تو ہٹن کا آپس نچن گان کا وہ فساد کا مرتب ہے وہ فتنے کا ممبا ہے وہ سر چشمہ گمراہی و دلالت ہے اور جتھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیکن آج کل ایسی جگہ دھرتی دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ملتی بس چند جگہ ہیں جہاں خالص دین ملتا ہے خالص دین اور دین وہی وہ ہوتا ہے جو خالص ہو جو ہاں کیونکہ ہرن ہرن جان دیں گے اے دے گوشت ننزیر پکائیے ہرن پاک رہے گا ہرن ہرن نہیں رہنا انہیں بھی خنزیر ہی بن جان بہج جاٹل حق نہ رلایا جا ہو سارا گند فیتنا فسا دینا مراج جیتے دھا دھانی کا پانی, پانی ہوا وہ دین قبول کرنے دوجا دین کسے پاس نہ لوی اج کل سہ ہٹیاں یہو جہاں نے جتوں سودا ملاوٹ والا ملتا ہے سارا کسی کو جزوی دین دین والے دین وہ ہوتا ہے جو کلی ہو الحمد سے لے کر بناس تک جہاں دین ملتا ہے وہ جگہ ہمیشہ سر چشمہ ہدایت ہے وہی جگہ ہے جہاں سے اسلام کی شمع روشن ہو وہی جگہ ہے جہاں پر تقسیم ہو رہا ہے قسم رب سونے کی جا رب قبول ہاں اچھا ٹھو نہیں رب کو منگتے ٹھڈو اسا کی منگنے یا لا دے یا لا گی جا لا فیکٹری یا اللہ میرا پتر میرا جو جائے میرا ماں مر جائے جی سارے منہ نکل <سؤال> جائے لفل جالا ہدایا پیسے چشتی جی دس لینے کی آخر جی یار میں کوئی پیر کامل ہوگی نا اج جا پرسوں پجاری چابی دین گل فی پیر کیا ل میں جی مڑ سرکار یہو جا پیر اے پیر نہیں یہو جہا پیڑ میں سندھ کے جنگل چ لبے گا ہاں جی یا میں کیا بڑے بڑے وڈے وڈے علاقے ملے گا جہاں راتوں رات لکھا ہوگا راتوں رات کروڑ پتی بنی کدی لاہور بینر پڑے گے میں آ بھی اے پیر ادھر ہی لبنگے سلور جہے پیڑ آؤ گے نا میاں شور ربانی مانگو تو فقیری کا سبق دینا تو دنیا کو دور ہی کرنا یہ پنجاروں والے پیر میں کھوتے شیطانوں ہوتے ہیں پیر تو وہی ہے جس میں محمد پاک کا فکر موجود ہے ایک بال آدھا کئی پیڑ ہم کو تو میسر نہیں مٹی دیا بھی گھر پیر کا بجلی کے چراغ ہے روشن وہ بھی آتا ہے پیرے کو مرید بھا مرن دیا ہے پیر پجاروں بیٹھا تو پوچھو تو حضرت کیا ہے ہم درویش لوگ ہیں جو کھانا خراب ہے حالت درویش ہے مرید تھے روحتا کیا تجاروں میں بیٹھا ہے درویش ہے یار جیت جی درویشی ہے مورتہ ساری دنیا ہوں چاٹ کہ جناب جن پجارو تو سارے درویش لوگ یہ ہالے فکیر کوئی فکیری نہیں فکیری جس کار گی خدا کیچا دھین ہونا اوتے دو چیزاں ضرور ہو گے ایک اوے دکھ ہوے گی رستا ندی چھکے کوئی نا منزل پجدا جے جی لکھ محنت کریے یار کلر کل نہ اگدو Yeah. خد و خال نقش تے تے و خال نقش نی پتا لکھ لکھ تیرے سامنے بنا دینا وا ل آپ لوگ جی نصیب چل جائے کار دنیا نہیں ہوگی فکر ہوا جی آمنا دال بہت میں بہن والا ہوگا سادگی ہوگی جی ہزور کپڑے کا خیال نہیں کرے گا لا خوف کلاشن کوف نہیں ہوگی جی سات ادو کلاشن کوف والے ہونے سات ادوچ لا خوف پیا جانا ہے میسا جی لا خوف ہے چھ کلاشن کوف میں ہر بچاری ٹکی دنیا خدا دی قدم جہاں مرضی یہ نکو فل کے پا بچاؤ سڈے بندے کا جی سلطان اللہ کا ولی سمجھی کھڑے ہو م یہو جی قوم دیکھی رو نہیں خدا دی قسم کر گیا کریم کو چانا ہودایت دینا اللہ کیونکہ اللہ قرآن فرمایا اللہ کر چانے لا معلوم ہوا مومنیا آ سکتا ہے مگر رہ نہیں سکتا لا آف ہوی نشان ہوگی فقر دن بہ دن آئے گا دین سرکار دے گا تمہیں پتا ہے تو دو بندہ جدو حرام تو بچے شبے حرام تو بچے ایسلے تو بچے حرام تو بچنا اور دسو جا حرام تو بچے اس ویلے وہ دنیا ڈیر آ سکتی امام غزالی رحمت اللہ علیہ حدیث پاک نقل فرمائیے مناج الحب جی نے فرمایا گزارے سے جب رب جب رزق بڑھ جائے سمجھنا حرام شامل ہو گیا ہے جت پچارو گیا مارتے جلاب جنے ساڑھے چار دے مار سے چار لگا کھڑا ہو سا لو دین اللہ دے دے فکیر جیسے سن دنیا لڑ کے جاتی سی ایک بن کے آگی اج کل آپاس لڑے کرے کہ نہیں کہ اج دنیا فکر ہوڑتا جو فکر لڑ کر دی خزانے جو خاص ہدایت کرواو مردے ویلے رسول اللہ دے دین واسطے شہادت پتا کرو دعان بس ہو گئی